الحمدللہ للہ والسلام وسلم والا رسول اللہ اما بعد ایک بہن نے ڈاکٹر محمد طاہ القادری صاحب کا ایک کلپ بھیجا جس میں وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کئی لوگ یہ سمتے ہیں کہ اصل اسلام مکہ مدینہ سے آیا تھا عرب سے آیا تھا اور وہاں پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناتے تو آپ کیوں مناتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے اضالہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل اسلام وہاں سے ہی آیا تھا مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا بلکہ چودہ سو سال پہلے آیا تھا اور ان لوگوں کا مذہب جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناتے اس کی عمر صرف 75 سال ہے اس سے پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مناتے رہے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہی وہاں سے آیا اصل اسلام تو عرب سے آیا مکہ مدینہ سے وہاں تو مناتے نہیں ہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں یہ سوال ذنوں میں آتا ہے نا سن لو اسلام آیا تو وہاں سے ہی مگر ان پچھلے پچہتر سالوں میں نہیں آیا چودہ سو سال پہلے آیا تھا بابا یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا اس مذہب کی عمر پچہتر سال ہے اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں میلاد کا جشن منایا جاتا تھا گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کلپ سن کر مجھے امید ہو چلی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ثابت کریں گے کہ وہ اسلام جو چودہ سو سال پہلے آیا تھا اس میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بخاری شریف کی کوئی حدیث پیش کریں گے یا مسلم شریف کی کوئی حدیث پیش کریں گے یا صحابہ کلام کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے مکہ یا مدینہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا تھا یا تابین کا حوالہ دیں گے کہ انہوں نے مکہ مدینہ میں جلوس نکالا تھا یا چار اماموں میں سے کسی امام کا حوالہ دیں گے امام مالک کا امام شافی کا امام احمد کا اور امام ابو حنیفہ کا کہ ان میں سے کسی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا تھا اس کے اس کی اس کا جشن منایا تھا اس کا تہوار منایا تھا لیکن ایسی کوئی بھی چیز وہ پیش نہیں کر سکے جس سے پتہ چلا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نبی علیہ اللاۃ اسلام کے زمانے میں نہیں تھا صحابہ کلام کے زمانے میں نہیں تھا تابین کے زمانے میں نہیں تھا طبع تعبین کے زمانے میں نہیں تھا چار اماموں نے یہ کام نہیں کیا شیخ عبد القادر جلالی رحمہ اللہ نے یہ کام نہیں کیا اگر ان میں سے کسی نے یہ کام کیا ہوتا تو ڈاکٹر صاحب اس کا حوالہ صحیح سند کے ساتھ ضرور دیتے لیکن ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا بھی تو ان مرقین کا دیا جو بہت بعد میں آئے مثال کے طور پہ امام زہبی کا تذکرہ کیا امام ابن کثیر کا تذکرہ کیا امام سیوتی کا تذکرہ کیا ملا علی قاری کا تذکرہ کیا امام جذری کا تذکرہ کیا اور جن کا تذکرہ کیا ہے یہ نہ صحابہ کلام میں سے ہیں نہ تابین میں سے ہیں نہ تبا تابین میں سے ہیں نہ چار اماموں میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایسی دلیل پیش کر سکا ہے جو صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہو اور جس سے پتا چلے کہ یہ کام نبی علیہ نے سکھایا یا آپ نے کیا یا کیا کے کسی ایک صحابی نے کام کیا یا سکھایا یا کسی تابی نے کام کیا یا سکھایا ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی ملا علی کاری نے کہا دنیا ساری ملاج مستفیٰ مناتی اور فرمایا میں مصر گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر بادشاہوں کی ایک محفل میلاد میں خود شریک ہوا امام ابن کثیر لکھتے ہیں امام ابن کثیر البدایہ بن نہایا میں اور علامہ ذہبی سیر و عالام نوبلا میں لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو صلیبی جنگوں کے ہیرو ہے ان کا خاندان عظیم الشان میلاد مناتا جلال الدین سیوتی نے لکھا کل جہان میں میلاد کا ہونا ملا علی کاری نے کتاب لکھی شمس الدین نے لکھی محدید نے لکھی امام نبی کے شیخ امام ابو شامہ زہبی نے کہا اس طرح امام شمس الدین ناصر دمشتی نے کہا ابن حضرت کلانی نے لکھا امام کستانی نے لکھا امام نصیر الدین نے لکھا امام جمال الدین نے لکھا اور اس طرح امام یوسف بن اشامی نے لکھا محمد بن یوسف اصالحی شامی صاحب و سیرت و شامی نے لکھا امام ابن حجر بکی نے لکھا شیخ دہلوی نے لکھا امام زرکانی نے لکھا شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم دہلوی فرماتے میں ہر سال میلاد مناتا جن علم کے نام کے اور جن بادشاہوں کے انہوں نے حوالے دیے یہ بہت بات کے لوگ ہیں اور ان میں سے بھی کئی حوالے درست نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے کہ فلاں بادشاہ نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے یوم ولادت کو بطولِ تہوار بطول جشن کے منایا سوال یہ ہے کہ کیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اس کی تعید کی اس کے حق میں دلیل دیے اس عمل کو خراج تحسین پیش کیا بالکل نہیں اور دیگر کئی امۂ کے نے اپنی کتب میں نبی علی السلاۃ وسلام کے یوم ولادت کا تذکرہ کیا ہے عید ملاد النبی کا تذکرہ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ یہ بتایا ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے آپ پیدا ہوئے تو کیا ہوا اس موضوع پہ کچھ روایات پیش کی گئی ہیں لیکن ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملے گی کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے خود یا آپ کے صحابہ کلام نے آپ کے یوم ولادت کو بطور عید بطور جشن بطور تہوار بطور سالگرہ منایا ہو تو آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنا سیرت کی کتابوں میں یا خاص کتابوں میں یہ اور چیز ہے اور اس بات کا تذکرہ کرنا کہ آپ کی یوم ولادت کو بطور عید بطول تہوار بطور جشن منایا جائے یہ اور چیز ہے البتہ ہم یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ یہ عمل نبی علیۃۃ اسلام کے زمانے میں چونکہ موجود نہیں تھا اس لیے یہ دین نہیں ہے بلکہ بدت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں الکمۃ القم دین کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے تو دین نبی علی سات السلام کے زمانے میں مکمل ہو چکا اور اس دین میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھی بلکہ دو عیدیں تھیں ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر بلکہ نبی علی اللہۃسلام اپنی پیدائش کے دن یعنی کہ ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے اور سب جانتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے اور نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ہر سوموار کو روزہ رکھا اور بتایا میں اس لیے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں کہ یہ میری ولادت کا دن ہے آپ نے پیغام دے دیا کہ میری ولادت کے دن کو بطور عید نہیں منانا بلکہ روزہ رکھنا ہے. تو ہر ہفتہ کے دن ہر ہفتے میں سوموار کے دن رودا رکھنا یہ ہے نبی علی صاحب اسلام کی سنت سالانہ طور پہ آپ کے یوم ولادت کا جشن منانا یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے آپ کا منہج نہیں ہے دوسرے نمبر پہ بخاری مسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے نبی علی سب اسلام فرماتے ہیں سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں یعنی کہ صحابہ کلام پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے ان کے تابعین پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے ان کے تباہ تابعین اور یہ جو تین بہترین زمانے ہیں ان زمانوں میں نبی علی السلاۃ اسلام کے یوم ولادت کو بطول عید بطول تہوار بطول جشن نہیں منایا گیا اس سے بھی پتا چلا کہ یہ عمل غلط ہے اور پھر آپ علی اسلام فرماتے ہیں ترمندی شریف کی حدیث ہے نمبر ہے دو ہزار چھ ٹو سکس فور ون کہ میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی سب کے سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا ایک جہنم سے محفوظ رہے گا صحابہ کلام نے پوچھا جہنم سے محفوظ رہنے والا گلو کون سا ہوگا کامیاب گلو کون سا ہوگا آپ نے فرمایا ما و صحابی وہ گلو جو میرے اور میرے صحابہ کلام کے طریقہ کار پہ ہوگا ہمارے منج پہ ہوگا ہماری شریعت پہ ہوگا ہمارے دین پہ ہوگا صرف اتنا سا حصہ ہے جہاں نہیں ہوتا کل آٹے میں نمک برابر باقی ہر جگہ دنیا میں ارب و پہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کلپ میں یہ بھی فخریا طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں اکثر مقامات پہ عید مناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے صرف سعودی عرب کا علاقہ ہے تھوڑا سا علاقہ جہاں پہ یہ عمل نہیں ہوتا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے والے لوگ زیادہ ہیں اور نہ کرنے والے بہت کم ہیں ڈاکٹر صاحب کو اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 73 گروہ جہنم میں جائیں گے صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے کے طریقہ کار پہ ہوگا تو ڈاکٹر صاحب معیار یہ نہیں ہے کہ اکثریت کیا کرتی ہے معیار یہ ہے کہ کیا یہ کام نبی علی صلاحت واللام نے کیا کیا یہ کام صحابہ کے نے کیا اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر یہ عمل نہیں کیا جائے گا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو ہمیشہ حق پہ رہیں گے وہ عام طور پہ کم ہی ہوں گے ان کی تعداد تھوڑی ہوگی دیکھیے یہاں پہ آپ نے کہہ دیا کہ میری امت کے بہتر فرقے جنت میں جائیں گے صرف ایک لوگ جنت میں جائے گا تو جنت میں جانے والے لوگ کم ہوتے ہیں حق پہ قائم لوگ کم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی علی سات والسلام کی سنت اور طریقے پہ عمل پہلا ہونے کی توفیق دے تاکہ ہم سب اللہ کی جنت میں جا سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جو چیز نبی علی صلاح کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ بعد میں دین نہیں بن سکتی یہ اظہر کے اساتذہ میں سے یہ جامع سے بیٹھے ہیں یہ ساری دنیا میں نیلاز ہوتا ہے مناتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ عرب ہیں شام کے ہیں مصر کے ہیں اور یہ بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں ڈاکٹر صاحب ان شخصیات کے حوالہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مکہ مدینہ کے نہیں ہیں دوسرے نمبر پہ اگر مکہ مدینہ کے بھی ہوں یہ دلیل نہیں ہے یہ حجت نہیں ہے دلیل کون ہے اللہ کے نبی علیہسات دلیل کون ہے صحابہ کے رضوان اللہ علیہ اجمعین اور انہوں نے یہ عمل نہیں کیا جو عمل انہوں نے نہیں کیا وہ اگر بعد میں اللہ کہ قرب کو تلاش کرنے کے لیے کیا جائے گا دین کے نام پہ کیا جائے گا شریعت کے نام پہ کیا جائے گا وہ بدت کہلائے گا اللہ تعالیٰ تمام سے محفوظ رکھے نبی علیہ السلام نے شاد فرمایا بخاری مسلم کی حدیث ہیں کہ من عہد حفیع امرینا احدا مل سمین فوردن من عامل عمل علیہ سعلی امرون فو وردََََََََََََََن کہ جو بھی ہمارے دین میں نیا کام نکالے نئے کام پہ عمل کرے اس کا یہ نیا عمل مردود ہوگا رجكٹ ہوگا ناقابل قبول ہوگا واللہ اللہ تعال